سید رضی اللہ روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے بار بار اپنا سوال سوالایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 6116 اسلام چونکہ دین فطرت ہے نیچرل ریلیجن ہے اس میں انسانی طبیعت اور مزاج کو مد نظر رکھ کر احکام اور ہدایات دی گئی ہے غصہ اختلاف اور بعض اوقات نوبت قتل تک جا پہنچتی ہے اسی لیے دانا کہتے ہیں مند کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے انسان کو جب غصہ آ جائے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہی اللہ والوں کی صفت ہے غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں آل عمران آیت ایک سو چونتیس جب کسی پر غصہ آئے تو درگزر سے کام لینا چاہیے معاف کر دینا چاہیے پرانی مجید میں ہے سورہ شورا آیت 37 وَالَّذِينَ يَجَتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور سورہ نور آیت 22 میں ہے ألا تحبون أن يغفر اللہ لكم والله غفور انہیں چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے جب آپ اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تو اللہ سے اور دوسروں سے معافی کی امید کیسے رکھتے ہیں غصہ دراصل ایک انسانی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسانی روح انتقام کی خاطر باہر کو حرکت کرتی ہے اسی لیے غصے کی حالت میں چہرہ گرم اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے رگیں پھول جاتی ہیں۔ اسی طرح شدت فرت و انبساط میں بھی انسانی روح باہر کی جانب متحرک ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں روح کے بالکل باہر آ جانے کی بنا پر موت کا خطرہ ہوتا ہے غصہ اگر غیرت اسلامی اور تائید حق کے لیے ہو تو ممدوح اور قابل تعریف ہے اور اگر خلاف شرع ہو شعد کے خلاف ہو بلا وجہ ہو معاف کرنے کی حالت ہو پھر بھی ہو تو یہ بہرحال مضمون اور ناپسندیدہ عمل ہے غصے پر قابو پا لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پانے والے کی مدح فرمائی اس کی تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر 6114 جو مرد اور بہادر وہ نہیں ہے جو دوسروں کو خوب پچھاڑنے والا ہو بلکہ حقیقی بہادر اور جو مرد وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے حضرت صلی اللہ علیہ کو جائے یعنی غصہ ختم ہو جائے وہ کلما ہے باللہ من فرمایا جیسا کہ چار ہزار سات سو بیاسی میں ہے جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے آپ یقین مانیے آج بہت سارے لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں بہت سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں اگر وہ انحیث پر عمل کریں تو بہت سی بیماریاں بہت سے حادثات بہت سے ہارٹیک اور بہت سارے علاج کی جو انہیں ضرورت پڑتی ہے انشاءاللہ نہیں پڑے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے اور معاف کر دیجیے پھر دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داود سات اور ابن ماجہ حدیث نمبر 4186 میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدلہ لینے کی طاقت و قدرت کے باوجود اپنے اوپر ضبط کرے برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سب کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اف درگزر کا بہترین مرقع تھی آپ نے ہمیشہ اپنے بدترین اور شدید ترین دشمنوں کو معاف کر دیا کفار مکہ کے ظلم و ستم سے دنیا واقف ہے جب انہوں نے صحابہ اکرام اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ظلم روا رکھا تھا مگر جب آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ آئے اور وہ لوگ آپ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی بات یاد نہ دلائی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پر کیے ہوئے احسانات ان کو یاد دلاتے اور اپنے احسان کو غارت کر لیتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں کوئی بات یاد دلائی بلکہ بڑی ہی فراخ دلی سے فرمایا تفریح آج تم پر کوئی گرفت نہیں تم سب آزاد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ابن ماجہ حدیث نمبر 4189 میں فرمایا انسان جو کچھ پیتا ہے اس میں بہترین گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر پیے یعنی آپ کو غصہ آ رہا ہے لیکن آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا یا کہیں پر حکمت ہے مسلحت ہے اللہ کے دین کے لیے سامنے والے کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ آپ پر غصہ کر رہا ہے بھڑک رہا ہے گالیاں دے رہا ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گالیاں برداشت کر لی جائے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے یا آپ کا بھائی ہے غلط راہ کی طرف جا رہا ہے آپ اسے سمجھا رہے ہیں پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ یہ حوصلہ نہیں ہے تم بےسمر رہو پھلدار پیڑ پر اکثر پتھر چلتے ہیں لیکن وہ پھلنا نہیں چھوڑتا آپ بھی جب اچھے کام کریں گے لوگ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے آپ پر پتھر پھینکیں گے کو برا بھلا کہیں گے گالیاں دیں گے ایسے میں میری ذمہ ذمہ داری داری یہی ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں ان پر غصہ نہ ہو اور اللہ سے بہترین امید رکھیں خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے غصے کی بہت زیادہ مذمت اور مانتائی ہے اور غصہ پی جانے اور معاف کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت ہے اسی لیے پیش نظر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے نے عرض کیا مجھے وسیعت आपने تو آپ نے فرمایا لا غصہ نہ کیا کرو صحیح سولہ صحابی نے اپنا سوال اس خیال سے متعدد بار دہرایا کہ شاید آپ کچھ اور ارشاد فرمائے لیکن آپ نے اسے بار بار یہی وسیعت فرمائی ہو سکتا ہے کہ وہ نازک تباہ ہو اور انہیں غصہ زیادہ آتا ہو اس لیے آپ نے انہیں اسی بات کی उस فرما کر اس خامی کی طرف توجہ دلائی भी آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کمزوریوں پر ہم بات نہیں کرتے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے اس طریقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں جو خرابیاں ہیں اس کو محبت سے سلیقے سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں لوگوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کلابیں ملاتے رہتے لیکن جو اس کی کمزوری ہوتی ہے اس پر کبھی بات نہیں کرتے یہ دینی رویہ نہیں ہے اللہ ہماری اصلاح فرما دے ہمیں غصے سے محفوظ کر دے اور درست طور سے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین